مسلفا ولا وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفاء بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نَقْدُكَ كَانَ لِقَوْمِ فِي رَسُولِ اللهِ قَصْوَةٌ حَسَنَال اللَّهُ أَعلىكَ بِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ وَمَنَارِكَ هُوَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا اشلا تو اسل نو لیا سیام والا شاہ سیادی بنوار اشلا تو اسلیکیا سی ہاتم والا لاپیا المؤمنین حمیدی آئےت کریم حصہ تناور خالد تعینات جنا چنا لہو اس آئل کریما بخشے حق صدق اور سعوات الہام نفس و شیطان بخشے دوست نہیں اس آئل کریمہ کی دی روشنی کے اندر جس چیز کو جناب کے ساتھ بیان کرنا ہے وہ ہے غلط ہے اسلام میں اس وحسانہ کیا ہے آپ سلاسلیم دی ذات بابرکات رکاط مسلمان آپ کا ایک ایک عمل شریف ایک ایک سنت مبارکہ او اعلانِ نبوت تو پہلے ہوبارک ہوجرت مدنی زندگی پاک دا عمل مبارک ہوئے ساری ساری حیات طیبہ مومنا واسطے اس ویسا وجہ ہے نا پہلے ہو گت تو بعد مکی زندگی مبارک کے ہو حجرت و با مدینہ زندگی مبار عمل مبارک, ساری ساری مبارک اندر پہلو او غلب اسلام دوالے نا ربے جلال نے انسان نمونا بنایا پچھلے جگہ شریف کے اندر جو گفتگو رہی سی نا انداز میں اس سے بولوں دیا نمونہ یاد رکھنا کہ جڑا پاک بڑا بنا ضروری جڑا بڑا بڑھتا ہے کسی جگہ رسی بسی پی نمونا پتہ نہیں چلتا بھی, آتنے کی آتنے؟ بھی جدید جدید نمونہ, نمونہ کی بلا حالانکہ نمونے دا لفظ بڑا جامع لفظ ہے نمونے دا لفظ بڑا جامع لفظ تو دوستو نمونے واسطے لازم ہے کہ اُنو ہر خرابی کو نقص تو نقش ایب تو جائے اگر نمونے ایب آئے گا تو جڑی چیزاں تک کے بنایا نا یا جنہوں نے اس نمونے نو تک کے ترنا ہے وہ ایب تو ان بھی آ جائے گا مجھوی یا نہیں اگر ایک بندہ کسی میرے پیچھے چل تو فلاں جگہ سے جانا ہے تو میرے پیچھے پیچھے لگا میرے پیچھے پیچھے آ جا اگر وہ صحیح سمت جا رہے ہے درست جا رہے ہے تو جیڑا جہاں امونا بڑی بیٹھا ہے ادھر مگر جا رہے جائے بنیا پی رہی ہے وہ کدی منزل مقصود سے پہنچ سکتا بھی اختلاف کوئی نہیں سوائے دہری وہ بائی مارے جگہ خدا ہے ہی کوئی نہیں باقی یہود نسارا یہ وہ جتنے وہ شوقین ہیں انہوں کبارک منتے صرف من دےٹ میں جو من ہے نہیں منگ شا محبوب اگر تصویر تو پوچھو سوال کرو کہ زمین آسمان کی بنایا لائ دو چیزاں رب نائیاں نا ضرور ضرور یہ کافر کہیں گے کہ اللہ نے مسئلہ جو بنتا ہے سید لمبی آدیزات یا سارا نے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ یہ منگانی بھی ہے لیکن یہ اسلام رب کا لمبی کیوں ہے نہ خود کسی اولاد یہ پتر ثابت کیتی بیٹے نے بیٹا ثابت کیتی بیٹے نے جدوخری نبی آئے خاطم نبی شیف محبوب تشریف لیا تو میرا بھی والا سن سنگا تو ایمان بھی ہے اور ان کی مدد بھی کرو ن سارا جنہوں نے نبی منگتے ہیں سال اسلام عیسا لے سلام اس آخری ایمان رکھن دے دین دی مدد کرن بھی اور مدد بھی کرنا لانچیا نے اٹھ کیا چل پے کچھ تو ایمان لے یہد مسال لیکن کوچھ یہ کام نہ ہو گیا میں فرما رہے تو سا سارے واسطے نمون ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نا دو فرقے گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں اس آیا کریمہ دی روشنی چنی کلما پڑھنے دو قسم کے گروہ میں شکار ہو فرقہ ہے جہاں اپنے آپ مذہبی کہ مسجد بنادا ہے تدرسا بنا داڑھی رکھد ہے نماز پڑھتا ہے تبلیغ کردہ زہری اسلامی امال کرد لیکن نبی ذات دے سرکار دی ذات کر اس چیز کا اون کو اس چیز کا, علم نہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں، وہ یہی جانتے وہ فلاں نہیں جانتے جواب تو بہت سارے نقلی نے اقلی جاب عرض کرنا الزامی جواب سرکار کو سکھا والا کون ہے پچھو بولو سکھنا نماز نہیں ہوں یہ نماز کیوں نہیں ہوں بھائی ساری راہ سوچتے کیوں ادھر کو ہر کوئی نہیں کد پیچھے نہیں دورو نہیں دورو نہیں فلاحا نہیں کرتے ہوں سکھاؤں رب مطلب نوز کفر نقلے بادشاہ رب پھر کمی کی کوئی دنیا کا ایسا استاد ہے جڑا شاگرد نو سکھاونے کمی کرے بولو یار استاد کنجوسی کر سکتا سکھاونے بئی مانو تجھے نبی حبیب نو ادا کوئی نہیں کر رہے گا چی لو بات نہ تو لے پانی اگر آ رہے تو پھر رکھ لو گے بیٹھے آپ بیٹھے سو راست لا لے جا مجھے سو جا گا جو ہے نا سر اللہ تعالی محبوبہ انگلی اٹھا انگلی سرکار سے نہیں اٹھا گا وہ علم اطاپ کرانے انگلی اٹھا جی گل یہ سرکار علم دی نسبت رب اپنے کی <سلام> <تسنید دوائتا. سلام> ما <سلام> جانتے واقع من اور لفظ ما. ایک یہ واسطے آگے کدے واسطے جگہ للہ ما ما ما ما ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے ما ما فی اللہ اور جو کچھ زمینوں میں سب کچھ اللہ کا ہے برے لفظ ہے ماں دس ماں دمان کی یہ سب کچھ للہ ہے اللہ کا ہے ماں کا مطلب سب کچھ کا مطلب ہے آسمانوں میں فل کا مطلب ہے زمینوں. جو کچھ آسمانوں زمینوں میں جب محبوب نو علم دی محبوب نو سکھاون کی واری آئی, آئی. میرے مولا اس سے بھی کی فرمایا ہوا اللہ ماں کا اور آپ کے رب نے آپ کو سکھایا کیا ماں وہ سب کچھ لبتا لب لگ جو آپ نہیں جانتے لم <سؤال> لگ جو آپ نہیں جانتے تھے ماں جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا ہے سبحان اللہ تو اگر سرکار دے علم دے اوتے ہر سکیری کرے گا کوئی بندہ شکر کرو سنیاں دے گل پیدا کیا بھی سچتا ہے شکر کر لیا کرو بہت شکر محلہ سنیا بئی مانا گڑ نی وہ پیدا اپنے نبی گا اپنے نبی شیتانا مہربانی اور سجدہ کرو سارے کیتا جبریل نے دو باری کیا سوال کیا جبریل میں دو کیوں کی محلہ سونے ایک تو تیرے حکم دی وجہ تو کیا شکر کا سجدہ کیا کیونکہ میں محبت والے پیدا کیا فخر ورنا اچھا سر کر معلوم تو کم تعلوم ہو بھائی عقل کرو اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نمونہ بنا رہا ہے جب نمونے کو علم آدھا ہے آدھا نہیں ہے تو بھائی مانو نمونے میں تو عیب ہو گیا حالانکہ یہ اصول کی بات ہے نمونے کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے بھائی بھائی یار میں فی الحال بلا مثال کیوں کہ دماغ اس طرح مثال دینا چاہتا جمونا ہر کام چمجو ہر کام چمجو ہر گل نمونہ کل جاپ نمونا مندے لگتا ہے جیسے ناران کا بیٹھے ہو اچھا تو نمونے کے لیے تو ضروری ہے کہ امت کا ایک ایک عمل امت کی ایک ایک سوچ بھی وہ نمونہ جانتا ہو ورنہ امت کی اصلاح کیسے ہوگی امت کی اصلاح کیسے ہوگی بھائی پھر اللہ تعال نے یہ بھی فرما دیا کہ محبوب कैसा کیسا وقت ہوگا ہاں ہاں ہاں وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے ہر نبی اور آپ کو تمام امتوں تمام نبیوں پر گواہ بنائیں گے تو سرکار کے خالی امت کی گواہی نہیں دینی آپ ساری پیدا نے نبی نے اور مطلب پچھلیا مجھے نبیا کا پتا نہیں یہ تو قرآن خول تو نہیں کیب سونا نبی, نبی دعوت منی اکرایا پچھلی امرتوں کی گواہ بھی سرکار دیم اور قربان جاواں اچھا مدینے کہ میرا امتی صحیح سوچتا رہا کہ سنت کیوں نہیں بئی کرو سہابی نے کپڑا بھی لگتا مرن تو بعد بھی جنگ چاہیے وہ کتنے کا ماردیا ماردے بادش جنگ ہوئی تے کٹھ کے کرنے لگے کافرا نے لڑ دے لڑ دے لڑ دے لاش پڑنی کی نپ کیوں لانتی کر کی دے گی سن, سن. اکن کٹ دے سن کل کپ دیں سن نپ دے سن یہ اونٹ کٹتے سن یہ شکا بگاڑ دے سی کافر ہر ہابی نے جد زخم ہوئے نا تو پتا چل خون اتنا ود گیا کہ میں زندہ نہیں, نہیں رہنا میرا آخری وقت دے. اللہ تعالیٰ دے. مولا سونے میں ساری دشمن کا ہاتھ اپنے کپڑا تیرے دے. کپڑے نہیں لگا اور میں, میں, ہاں میں اپنے دشمنوں تو بچا کے رکھی آہ! میں دلیا میں لگا تو مرن تو بعد مولا تو اپنی لگن دینا ہوں ہویا کہ خدا دیسم تاریخ پڑھ کے ویک جدو کا فر آ گئے لاش چکن بھائی اکا کل کپیے مار دس گئے بلا کے چلو رات کو لے جائے چلیا جان گیا رات کو لاش پھر چک کے لے جا گے جی رات کو کی ہوا جدو تر گئے رب وادی چانکم دتا چل جا کے لائے آیا تے کے لائے گیا. کافر آئے بندہ کی محمد یہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم دے ہوں اگر سمجھ دے نا اپنے آکا بولے کی شان سمجھ جا رہے تے صاحب اندر بڑی اگ لگنے دی جی. پھر سادی بیوی بھی مخالفت کر دی نبی سرکار دے عمل دی مخالفت کر دی خدا دی قسم کر کے اللہ حسیاں دے تیرے ہتھاں دا رسول اللہ دی شریعت دی پابند بننا سبحان اللہ بھی تے پتر اس سے بھی عاقب اللہ ہو جانا سی کیوں ایسا کرنا سی جس ہستی رب نے منایا گھر بلکہ پوترا کا بھی لینا میری گل سے توجہ نہیں کیملا ایک جماعت ہو تو دلیلہ پیش آئیے اللہ یہ مرج ہے اللہ تمہارا کا وہ تعالیٰ کا اس میں پا اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ اللہ کا اللہ نے آپ کو سکھایا ماں وہ سب کچھ کو یہ, یہ سم آئی دلے کنجوسی سکھوسی کنجو رب دارے یہ دا رکھو مسلمان ہو سكتا ہے سمجھ نا نہیں ہو جانا اور بھائی رب خزانے اچھے انسانی عقل نہیں پہنچ رہی گل جمعے محمد عربی محبوب نے محبوب لے. جو, ہیں محبوب اسا جو کچھ نہیں اسی سکھا ہے تو عقیدہ مننا پینا کہ جدو رب ہے دے سکھاو چ کوئی کمی ہو سکتی سکھا لے محبوب نے سکھا چی کمی ہو سکتی یعنی جہاں انڈے ریا نے گل کی تھی کہ اسی نبی کے خلاف کئی گلو کرنے ہاں مخلص ہی کوئی نہیں مسیح سے جا کے مسی نبی ابھی نماز نیت کر لینا اِس نبی کا مخلص کوئی نہیں اس نبی نو پتا ہی کوئی نہیں بکواس منافع کی سلونی یہ یار سلونی پوچھو مجھ سے ہر اس چیز کے بارے میں محمد کے لیے حاضر ہوں فرمایا پھر سرکار خطبہ شروع کر دیتا فجر تو زور زور تو, اسخار، اسخار تو مغرب نہیں کی تھی صحابہ فرماندے نے ممبر شریف سے بیٹھ تو لے کے بخاری شریف صاحب فرمانے خطاب مبارک تو بعد جدو جانتے سا نا یا درے مطلب مدینے تو باہر نکلتے سن جب پرندہ اٹھے گا اور او جدو آپ نے یہ گلا بیٹھا مصطفیٰ مستفا ملک ولید بن مبیرا فرمایا جنو جی پیو سمجھنے جنوب پیو سمجھنے چالی سال ٹوٹ نہیں مارے سیدا ماں بھول ٹور گیا جا کے تلوار فنی سمند ہے رب نو ہے یا سی نو پتا تیسرا نبی نو پتا میرے مولا نے اپنے محبوب تو مخفی نہیں رکھا اس لانکی نے بکواس کی نوز برلا نے پاگل آخیا تو میرے مولا نے سورت کلب شریف نہیں پتا یا ماں پتا ہونا پتا سیدا گیا ماں تلوار چک لے جانا یا میری سچ دس نہیں تو میں سر لانا وہ کہندی میں مار نہیں نبی نے جو دسی یہ سچ مرد سی بہت زیادہ زمین سی میں مر جائے گا پیچھو بارش لوگ ہو جان گے غیر ہو جان گے ایک چرواہ میں بد فہلی کی یار خفیہ نے تو محبوب خدا دس تھے ممبر تھے بخاری شریف ہے گل نہیں لکھی پیخاری گنتا محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا تو نمونہ ہے نمونے کے بارے یہ قیدا رکھنا کہ یہ جانتے ہیں یہ نہیں جانتے دیوار کے پیچھے میں تعظیم حبیب ایسے برے مذہب پہ لانت کیجیے ماں محمد رضا اپنے نبی کی گیرت سی ہاں ہاں ہوں توجہ دوستو اور, اور کئی عیب علم غیب نہیں نہیںل نہیں نہیں تو اے دے، ایک گروہ تعلق نہیں. کیونکہ نمون رب ہے محبوب نمونا نے اے نمونے عیب نمونے دے علم عیب کٹی بیٹھا میری گل تو تبجو نہیں کی نمونے دے علم عیب کٹی بیٹھا اور گفتگو جی. کی بندہ کہ یا رسول اللہ وسلم آپ سے اربی ہوردو کو گفتگو فرما رہے ہو آ کے سرکار نے فرمایا جب سے علماء لمائش سے ہمارا پڑا ہے ہمیں اردو بولنی آ گئی زبان مخلوق بھی کو مزید بھی آئی مدرسہ بھی آئی داڑھی بھی آئی تبلیغ بھی آئی نماز بھی نہیں سارا کچھ ہی تصویر بھی نہیں دیا لفظ کی بھائی اردو سرکار نے اتو سیکھی وہ علام کمالم تکم کدھر گیا تو یہ فرقہ بھی گمراہی کا شکار ہو گیا نمونے تو ہٹ گیا نمونے تو دو ایسا تھا میں جی رحمان ہو اللہ قرآن خل انسان اللہ البیا رحمان نے ہر رحمان علم قرآن رحمان نے قرآن سکھایا خلق انسان محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اللہ البیاں اور بیان کرنا بھی سکھا دیا گلوجوں نے کی رب بربادہ ہے میں سکھایا ہے رحمان نے اپنے محمد پاگو قرآن قرآن سکھایا قرآن کا بیان بھی سکھایا اچھا میں سوال کرنا قرآن ادا سکھایا کہ پورا چوچا بولو پورا اگر ادا آنے گا ادھا آنے سنو نان کو پوچھنے قرآن کتنا علم ہے کتنا کوئی نہیں کہڑی کہڑی شہر کا علم تیر قرآن ہے چیزاں تب جو قرآن خالی ہے رن ہر چھوٹی اور بڑی ستر پر ستر لکھی ہوئی ہے تو قرآن میں خشک اور تر کا علم بھی ہے چھوٹی اور بڑی کا علم بھی ہے رب کرواتا ہے قرآن رب رحمان نے محمد ربی کو سکھایا میرا سوال ہے جب قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے اور قرآن رب سکھا رہا ہے کمی کون سی رہی ہے علم اللہ میں غلط ہے یار نبی کے علم پر ہے بولو. بولو بولو. مسئلے بڑے پیدا ہو جائے ہو رہے نے سڈے مسلے ہو رہے نے کیوں اہ گل ایک دم سجن دلک دم ویری لیکن کوئی گل نہیں بولیا آشق ہو رب ہوئی ملامت لاکھ کافر آج دے دا یا خاص سونا لو مسل مومنوں کی صفت ہے جب وہ جب رب اور رب کے رسول حق پر چلتے ہیں ان کو پوری دنیا ملامت کرے رب نے ان کی صفت بیان کی فرمایا لا یا خاص سونا ہمارے راستے پر چلتے یہ مومن ملامت کا خوف کرتا ہی پال یا کو آن سمجھنا جو ہو چکی ہے جو ہونا ہے سارے دا علم محبوب خدا واسطے مننا یہ تعلق عقیدے یا امل نا دے عمل کدو قبول ہوئی رببوبارکھتا جہاں میں مومن ہو سکتا ڈیلے پہ جار مومن ہو سکتا نہیں میری گل تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ اے اے اے فرقہ بھی لگا گیا فرقہ بھی علم مصطفیٰ کا منکر بھی جو فرقہ ہے یہ بھی چلا گیا دوسرا فرقہ کون سا دوسرا وہ ہے جو سرکار کے آپ کی, کی لائی ہوئی تعلیم میں آپ کو نمونہ نہیں بناتا آپ کے لائے ہوئے قانون خلافت میں نمونہ نبی کو نہیں بناتا آپ کی لائی ہوئی تہذیب اسلامی تہذیب اس میں اپنے نبی کو نمونہ نہیں بناتا نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے تمدن اور اسلامی ثقافت نمونہ نہیں تو وہ چند یہ ایک چو دس ہو گئی کیالا محبوب اسلام اسلام جی ذات دے متعلق لکری طبقہ کا قرآن چل ہی نہیں سکتا رسول جو کتاب لائے وہ کتاب پاکستان کو نہیں چلا سکتی یہ وزیروں کے بیان ہے اگر چلتی ہوتی تو سینتالیس سے بائیس تک کیوں نہیں چلنے دیتے وہ جو دس لاکھ شہید ہوا تھا دس لاکھ مسلمان جو ٹینکوں کے نیچے چلے گئے تھے عورتوں نے عزت بچانے کے لیے کنو میں چھلانگے لگا دی تھی وہ دس لاکھ اسلام کے لیے ہوا تھا نا اسلام کی درد اسلامی نظام کی درد ہے قرآن کا نظام کی درد ہے اور آگے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا جنہوں نے کہا کہ پاکستان کا نظام چل سکتا ہے قرآن کے ذریعے تو ہے تو قرآن کے مجرما دیا جو سزاو قرآن دسیا نے چل رہی ہیں نہیں چل رہی دہشت گردی ہے تو قانون تو گل ہے تعلیم تعلیم نمونا کہڑی ہے بولو جی اچھا قرآن جو اسلامی تعلیم ہے یہ صرف مسجد مدرسہ قبرستان چالیسواں کل جمعرات سالانہ یہاں تک موجود ہے نا ہے تو یہاں تک ہی نا تو کیا اسلامی تعلیم کا تعلق صرف ان تینوں سے ہے بولو ہو تو پھر امن تعلیم میں نمونہ کس کو بنایا ہوا ہے یہ تو سارے ماحول بھی آندے سرکار آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے آپ کی زندگی میں بہترین تمہارے مارے لیے نمونہ ہے اور بھائی آمن نام و سدکنا جو آپ کو نمونہ نہیں مانتا وہ تو کافر ہے اس کو تو ایمان ہی کوئی نہیں کھونی لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ہے سرکار کی سیرت سے یہ سرے انور سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ کا ہولیہ مبارک کیا ہے وہ ہولیہ اپنانا اس ہلیہ مبارک کو نمونہ بنانا ہمارے نبی علیہ السلام اسلام کے سرے انور پر کیا تھا اس چیز کو نمونہ بنانا میں نے بھی وہی کچھ کرنا ہے جو میرے نبی علیہ السلام سر پر رکھتے تھے بارا. توجہ نہیں کی میرے نبی علیہ السلام کا چہرے انور میرے لیے نمونہ ہے تو جس طرح تھا وہ میں نے رکھنا کیونکہ میرے لیے نمونہ ہے میرے نبی کا لباس کون سا تھا اس میں بھی وہ میرے لیے نمونہ ہے بولنے نہیں آپ میرے نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے سنت نفل کیسے ادا فرماتے تھے کھاتے کیسے تھے پیچھے کیسے تھے چلتے کیسے تھے آرام کیسے فرماتے تھے غمی بیاہ شادی ہر کام کیسے کرتے تھے ایک ہے ان کاموں میں نمونہ ہے کہ نہیں سب سے بڑی بات یہ ساری چیزیں تعلیم مصطفیٰ میں آتی ہیں تعلیم مستفیٰ کریم کی ہوگی مستفا کا نمونہ من نے بتانا ہے کس نے بتانا ہے یہ نیتیش پارے جو آئے یہ نتیش پارے ان پر ہاتھ رکھ کر کچہری کوٹ میں پلاٹ پر قبضہ نہیں کرنا یہ نیتیش پارے کیوں آئے تھے آپ ایک موٹر لیتے ہیں موٹر موٹر سائیکل لیتے ہیں چھوٹا سا انجن ہے ستر سی سی انجن ہے بنانے والے انجینئر نے اتنی سی فائل ساتھ دی ہے کہ بھائی اس فائل میں اس نے لکھ دیا باقاعدہ گیئر لیور کا نشان ہے گیئر ڈالنا کیسے ہے نکالنا کیسے ہے کلچ کے بغیر گیئر نہیں نکالنا کلچ پکڑے بغیر گیئر ڈالنا نہیں اس کے اس کی رننگ کیسے پوری کرنی ہے آٹھ سو کلو یا ہزار کلومیٹر تک اس کو دوڑانا نہیں اس کو چالیس سے اوپر نہیں لے جانا ہدایات لکھی ہوتی ہے کہ نہیں لکھی ہوتی اس کا آئل کب تبدیل کرنا ہے مبلائل کب ڈالنا ہے کتنا عرصہ چلانا ہے پھر تبدیل فلٹر کا بدلنا ہے یہ ساری ہدایات اتنی سی موٹر ہے اس کے لیے ہے اگر آپ اس فائل کے مطابق موٹر سائیکل کو استعمال نہ کریں کیا ہوگا اونچا بولے تو یہ مرد عورت کی ایک تین جو روپیہ بنائی اس کے لیے اتنی فائل نہیں تیس سالوں کا قرآن دیا ہر دو اور تو اس قرآن کو دیکھو جو اس میں لکھا ہے اس طرح چلنا ہے اچھا پھر ایک بہانہ باقی تھا یار العالمین تو تو عمل سے پاک ہے تو تو نماز پڑھنے سے پاک ہے روزہ رکھنے سے پاک ہے حج کرنے سے پاک ہے سرکار دینے سے پاک ہے کھانے پینے سے پاک ہے اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے شادی بیاہ سے پاک ہے سونے سے پاک ہے چلنے پھرنے سے پاک ہے صبح نکلنا ہوں تو پاک ہے اب تو حکم تو دے رہا ہے ہمیں کیا پتا ان پر چلنا کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے گرمایا رسول اللہ ہے اس وصول ہزار او بھائی یہ رسول اللہ میں اس لیے تو بھیج رہا ہوں انگریزوں کو کافی نہیں کرنا وہ تو دشمن ہے میرے بھی تمہارے بھی کافروں کو ہندوؤں کو شادی کرتے دیکھو سکھوں کو شادی کرتے دیکھو تم شادی اسی طرح شروع کر دو نہیں نہیں میں سمجھ لو مجھ سے بھی رشتہ ٹوٹا میرے سبھی سے بھی رشتہ ٹوٹا نہیں فرمایا حکم تو میں نے قرآن کے تیس پاروں میں ساتھ تمہیں سہولت دے دی کر کے دکھانے والے بھی اچھا یارب العالمین پھر بھی ایک مسئلہ باقی ہے یہ تو جو تیرے نبی کے صحابہ ہیں انہوں نے تو دیکھا کہ نبی یوں کر رہے ہیں ایسے کھاتے ہیں ایسے پیتے ہیں ایسے غمی شادی کرتے ہیں صحابہ نے تو دیکھا تو یارب العالمین جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کے لیے تو مسئلہ ہے نا انہوں نے تو نبی کو دیکھا نہیں جس کو تو نمونہ بنا رہا ہے نمونے کو میرے حفیظ صحاب چل سمجھ نبی پچھے پی چلے کی نبی کی مخالفت کرنی حدیث حدیس اتات ہو گئی اچھا بھی کنجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح بیائی جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ کیوں کہ میرے صحابہ نے جو کچھ کیا مجھے دیکھ کر کیا تو تم جب ان کو نمونہ بناو گے سمجھ لو تم محمد عربی کو نمونہ بناؤ تو, تو یہ سلسلہ پر سلسلہ چلتے چلتے پھر بات کہاں اگر کھڑی ہو گئی اللہ کے ولیوں پر زیارت بلالی ہم نے تو تیرے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا زیارت نہیں کی تو ہم کیسے چلے ربیز نے کسی جگہ شیرانی کسی جگہ داتا نے کسی جگہ بابا فرید بھیج دیے کسی جگہ خاجہ فر, پیر پٹھان سلمان محمد چبلان دنیا کامتحان ہے گھنٹے تر گھنٹے تر اتو کتاب بھی کول رکھنی جا پیپر ہے کتاب کول رکھنی تیسرا نگران, خلوطا, نقل بھی کتاب کو تب کے لکھنا بھی نہیں سوکھا ہے رب کا ویگ کبے درجے لہر نے دنیا بندے سنیا امتحان ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ پورا کے مولو سونے یا کتاب رکھنے رکھ لو کتاب جی آتی جاؤ تب کی پڑھی جاؤ کبجی جا اچھا مولو سونے وقت تر گھنٹے دینا وہ کتنا دے گا اللہ تعالیٰ فرماند ہے سو سال ہے ساری زندگی گند کر مرن تو پہلے چل پی کتاب پر چال کر لڑے کتاب, کتاب دی تعلیم دے ان کے آخر دی ربی پچھے رب جلال امام احمد رزال جاؤ انہوں میری کتاب عربی چو اردو کر کے عربی چو بانہ نہ رو دے کو بہانا نہ رو دے پھر مولہ سنے مسئلہ تو سمجھ آ گئے کریئے نماز پڑھنی کھانا پینا چلنا پھرنا کہ شکل بناونی ہے مسئلہ نے کی کریے رب دول دلال فرما ہے یہ دل المستقیم منگو میرے نبی رسول نے کرتے, ہر کرتے ہیں نقل نہیں کرکل بندہ ہر تھان بہایا نقل والا بندہ جمع شیر ربانی کی نقل کرے وہ بنی سر بندہ سے حرت موس والے اسلام کی نقل کردہ نقل بنا گئے اللہ تعالیٰ نے جدو حا بنایا ہوں مریا اس طرح کا روڑی کو توڑ دزرت موسا والے اسلام قسمت اللہ تعالی نے ان چھکو روڑی تو چکو اپنے نبوت دعو ابوبت آپ کسن پوا نبی ہو کے کلیم ہو کے انداز جنا خود پڑھا کبر چیز نبوبت آپ نال دخلا چار دن ڈر گیا بہت بڑا طویل ہے چلو اگلے دن زندگی بیان کرا گے میں نمونا سرکار نے رشتہ بڑے جو مرضی کر سدہ نہیں خدا خدا جیڑا رشتہ رشتا ہے جہاں جڑا سلمان فارسی جدو آئے نا مطلب رکھتے سلامان فارس نے سلامان تو ہوں کملا سمجھو وہ فرقہ در لگا گیا جیڑا دوا ہے نبی کا لباس لباس نعوذ دہشت گردوں کا لباس اچھا مرد اور عورت کی تعریف کی ہے پتہ ہے مرد بھی میں دس دینا عورت بھی آپ سمجھ لیا گیا ویسے لوگ بھی اور اس تعریف ہوگی نیچے کتابیں لکھی میں جیری کرن لگا نا وہ تلب سننی ہے اور تصدیق کرو مرد اُن آتے جن دیکھو نا تو تہشت ساری ہوگا جد بند شریف ہو خیال ہے سنت رکھی ہو رہ. मर्द लगेगा की नहीं लगेगा बल्कि मैं आजमाया जाने सिर बंद वह टस तो मस नहीं हों क्यों ऊ पता अपनी जिन सिद्ध जिमे आपा लामा अकबाल एयरपोर्ट साढ़ा तो कुदरती बनयानी भी बनाया जिनस جدوڑی خدا دہشت نہیں آخر سب دس میں محبوب نو نمونا ہے اور میرے ندی سنت بچ بھی اتنی ہزار پسند نہ کرنا پسند کرنا نمونا اپنے محبوب نو جدو محبوب والا لباس چڈو گے غیر آلہ اپناؤ گے نمونا مایوب بنیا کہ نہ بنیاد اللہ بنا نمونے چب کدا مسلمان جی رہا ہے میری گل تو پہلی ہی نہیں مننے نو نمونا نہیں بننا تعلیم نمونہ انگریز قانون نبی خلاف بست اگریز جمہوریت جیڑ جمہوریت دی جمہوریت والے نارے سلانگ مار نمونہ اپنے نبی, نوبڑایا نوبڑایا بولتے نبی کا نظام کیا ہے اللہ تعالیٰ دے نبی دا نظام دتا ہے آپ نے وہ کیے کیے بولو وہ خلافت ہے جس میں نہ برسی ہے نہ موہر ہے نہ بلڈ پیپر ہے توجہ نہیں کیتی جس میں اہلیت ہی اہلیت ہے اور جس میں پلید پاک برابر نہیں ہے پارکوں کا اپنا درجہ ہے پولیسوں کا اپنا درجہ ہے یہ نظام سیاست ہے جو محبت نے کا فرمایا اور اس کو خلافت کہا جاتا ہے تو جب ہم نے اس کو چھوڑا جمہوریت کو اپنایا تو نمونہ کس کو بنایا پھر تہذیب تمدن رہن سہن لباس شکل و شباہت یہ دیکھ لو نرسری پرائب سے اوپر تک دیکھ لو نمونہ کس کو بنا بیٹھے تو پہلا فرقہ بھی گیا دوسرا بھی گیا الحمدللہ یہ تو پھر باپ والا فرقہ وہی بچے گا نا جو ہر کام میں اللہ تعالی کے نبی کو اپنا نمونہ بنائے سمجھے اور چلے اور لوگوں کو چلنے کی طرف بلائے توجہ نہیں کی تھی گاؤں اللہ اپنا نمونہ بنا پکے